صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلبو سینا فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ 22 سے نزول سکینہ صلی اللہ علیہ والہ علی وسلم علی کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و بارک وسلم صلاح و سلام علی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی یا متربی یا رسول اللہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ بیٹھا وضو کر رہا تھا ایک شخص مجھے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا جب میں فارغ ہوا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں کے وطنی ہیں کہاں سے آپ کا تعلق ہے اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں مسلمان ہوں پوچھا کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے تو اس نے کہا کہ سوال بڑا عجیب غریب تھا تو کہا میں چونکا مگر میں نے کہہ دیے کہ دو چار ہوں گے تو پوچھا کہ ابھی جو تم نے کچھ کیا یہ کیا کر رہے تھے تو کہا کہ میں وضو کر رہا تھا کہنے لگا کیا کہ آ روزانہ کرتے ہو تو کہا کہ ہاں بلکہ دن میں چار پانچ مرتبہ کرتا ہوں وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں مینٹل میں سرجن ہوں یعنی دماغ کا جو آپریشن اسپتال ہوتا ہے کہنے لگا کہ میں اس کا سرجن ہوں اور میں پاگل پن کے اسباب یعنی وہ وجہ وہ ریزنس کہ جس کی وجہ سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں اور میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اس سے آزاد یعنی پارٹس آف باڈی یہ کام کرتے اور ہمارا دماغ, دماغ ہر وقت مایا کے اندر تیر رہا ہے اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں دماغ کو کچھ نہیں ہوتا اگر دماغ کوئی سخت شے ہوتی تو یہ تو ٹوٹ جاتا تو دماغ کی چند رگیں <coughs> یعنی کنڈکٹر یہ پہنچانے والی بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم میں جاتی ہیں اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سبب بندہ پاگل ہو جاتا ہے لہذا میں نے سوچا کہ اگر اس گردن کی پشک کو دن میں دو چار بار تر کر لیا جائے گیلا کر لیا جائے تو اس سے بچت ہو سکتی ہے کہنے لگا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا تو واقعی آپ پاگل نہیں ہو سکتے مزید یہ کہ مساح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کے احکامات عطا فرمائے آج بھی ہم انشاءاللہ اللہ مزید اس پر کچھ باتیں سنیں گے تو وزو میں متعدد سنتیں ہیں اور ہر سنت مقزن حکمت ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے اور جو آزاد ہوئے جاتے ہیں سبحان اللہ اس کے بارے میں ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے سوال کیا کہ وزو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں میں لاجواب ہو گیا اس کو ایک عالم صاحب کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مساح کرنے کی حکمت بتانے سے وہ بھی کافی رہا وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر نے دورانے لیکچر بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند کترے ڈال دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہوتا ہے تو یہ سن کر وضو میں گردن کی مساح کی حکمت میری سمجھ میں آگے ہی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمد اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی پیاری پیاری نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں مغربی ممالک جو ہیں غیر مسلم جو ممالک ہیں ان میں مایوسی ڈپریشن اس کا مرض یہ ترقی پر ہے اور لوگوں کے دماغ فیل ہو رہے ہیں پاگل خانوں کی تعداد میں ان ممالک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تاطا بنا ہوا ہے رشی رش ہے اور مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں اپنے لیکچر میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ پانچ بار منہ دھلائے کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ پانچ بار ہاتھ منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا یعنی کمی آ گئی یہی ڈاکٹر اپنے مکالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وزو کرتے ہیں وزو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے ہی کرنا ہے تبھی ثواب ملے گا لیکن آپ دیکھیں کہ زمن اس وزو کے ساتھ ساتھ ہمیں برکتیں کتنی ملتی ہیں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ دل کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کا بڑے اعتماد کانفیڈینس کے ساتھ یہ کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو لازمن کم ہوگا ایک مسلمان ماہر نفسیات کا کال ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح اور روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں یہ مسلمان کتنا نادان ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر اسلام کے دیے ہوئے ان پیارے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر یہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وزو میں جو آزاد ہوئے جاتے ہیں ترتیب جو قائم ہے یہ پہلے ہاتھ جاتے ہیں پھر کلّی کی جاتی ہے پھر ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے پھر چہرہ دھویا جاتا ہے پھر دونوں ہاتھ کونوں समेत دھوئے جاتے ہیں سر کا مساج کیا جاتا ہے और پاؤں دھوئے جاتے ہیں یہ ترتیب ہے تو یہ ترتیب بھی جو ہے نا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا آسابی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں وضو میں پہلے ہاتھ دھونے پھر کلّی کرنے پھر ناک میں پانی ڈالنے پھر چہرہ اور دیگر آزاد ہونے کی ترتیب فالج کے روک تھام کے لیے مفید ہے اگر چہرہ دھونے سے اور مسا کرنے سے آزاد کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں سے مبتل مبتلا ہو سکتا ہے کسی عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ وزو کے جو فرائض ہیں تو اس میں تو چہرہ دھونا ہے ہاتھ دھونا ہے سر کا مسا کرنا ہے اور پاؤں دھونا ہے لیکن آپ یہ سنتیں آداب بھی لکھتے ہیں کہ جناب پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں پھر ناس میں پانی چڑھائیں اور پھر آپ فرائض شروع کریں اس میں کیا حکمت ہے تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ جس پانی سے وضو کیا جائے وہ پانی پاک ہونا چاہیے اور پانی کے پاک ہونے کی جو علامات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بے رنگ ہو اس میں کوئی رنگ ملاوا نہ ہو بے بو ہو اس میں کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو بے ذائقہ ہو تو کیا جیسی پانی کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے نا تو ہاتھ میں لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی رنگ ملاوا نہیں ہے اور آپ دھو لیا آپ نے جیسے ہی پانی سے کلی کی جاتی ہے تو اس کا ذائقہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے اور جیسے ہی ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو اب پتا چلتا ہے کہ کوئی بدبو وغیرہ نہیں ہے تو جب یہ تسلی ہو جائے کہ پانی صحیح ہے تو اب جو فرائض ہے وہ ادا کر لیں تو میرے میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وضو سیکھیں اس کے طریقے کار سیکھیں اور ان اس کی سنت اور آداب پر عمل کریں جیسا کہ مسواک مسواک ہی کو لے لیجیے بچہ بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے وضو میں مسواک کرنا وضو میں مسواک کرنا سنت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ مسواک جو ہے وہ دل سے لگا کر رکھی جاتی ہے اس کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی جیب بنائی جاتی ہے کہ جناب یہ جیب بنی ہوئی ہوگی تو اس میں مسواک رکھنا آسان ہوگا تو یہ مسواک دل سے لگا کر رکھی اور جب جب وضو کر رہے ہیں اس میں مسواک کا استعمال کر رہے سویٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے ایک سان فرماتے کی میری ملاقات ہوئی تو اس کو میں نے تحفے میں مسواق پیش کی اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگائے ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جایا چھلک پڑے اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اس کی تے کھولی اس میں تقریباً دو انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا تھا کہنے لگا کہ میں جب مسلمان ہوا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا میں نے بہت سنبھال سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا یہ ختم ہونے کو دی تو مجھے بڑی تشویش تھی کہ آگے کیا ہوگا اللہ نے کرم فرمایا آپ نے مجھے مسواک عنایت فرمائی پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دو چار تھا ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے اس کا علاج نہیں بن پا رہا تھا میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا تھوڑے ہی دنوں میں مجھے فائدہ ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا وہ حیران رہ گیا کہ پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا سوچو کوئی اور وجہ ہوگی میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ بھی حیران ہو گیا تو فیضان مسواک فیضان مسواک تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مسواک میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں اس میں متعدد کیمیائی اجزا ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ مسوات قوت حافظہ بڑھاتی ہے دردِ سر دور ہوتا ہے سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے اس سے بلگم دور نظر تیز میدا درست اور کھانا ہزم ہوتا ہے عقل بڑھتی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے مسواں کرنا سنت ہے کہ مسوا کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کا انداز دیکھیے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواں فرماتے جب سرکار علی علیہ السلام وسلام نیند سے بیدار ہوتے تو مسواں فرماتے تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملے اور اس کا لعاب کچھ دیر کے لیے منہ کے اندر پھیراتے رہے اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اب مسواک کرنے کا طریقہ یہ امیرسنت الحمد الحمدللہ مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں اور جیسا کہ پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا ایک بڑی پیاری وی سی ڈی مکتبت المدینہ جاری ہے نماز کے احکام چار سی پر یہ مشتمل ہے وضو، غسل نماز نماز جنازہ دیگر نماز کے احکام کے حوالے سے بڑا ہی پیارا وہ مطلب وی سی ڈی کے اندر امیر علیہ السلام کا بیان بھی ہے وضو کا پریکٹیکل بھی ہے نماز کا پریکٹیکل بھی ہے تو شاید یہ انداز دیکھ کر ہمیں احساس ہوگا کہ یار واقعی ہمارے وضو کرنے میں تو کئی ایک باتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں تو میرے میٹھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسواک ہی کی اگر عادت بنائیں تو اس سے نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دو رکعت مسواک کے پڑھنا بغیر مسوق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے حضرت صحیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ مسواک میں دس خوبیاں ہیں مسواک میں دس ٹین خوبیاں ہیں منہ صاف کرتی مسوڑے کو مضبوط بناتی بینائی بڑھاتی بلغم دور کرتی منہ کی بدبو ختم کرتی سنت کے موافق ہیں فرشتے خوش ہوتے ہیں رب راضی ہوتا ہے نیکی بڑھاتی میدا درست کرتی ہے سبحان اللہ امام شافئی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول باتوں سے پرہیز نمبر دو مسوا کا استعمال نمبر تین صلاحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور نمبر چار اپنے علم پر عمل کرنا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد ہمیں اس کی ترغیب بھی ملتی ہے پریکٹیکلی عمل کا بھی موقع ملتا ہے فضول باتوں کے حوالے سے تو اللہ کی رحمت ہے امیر علسنت کا تو باقاعدہ اس میں کفل مدینہ کی مدنی تحریک ہی چلاتے اور ہر مہینے کے پہلے پیر شریف کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو فضول باتیں کرنے کی عادت ہو یہ رسالہ پڑھے الحمدللہ اس کو اپنی گفتگو کا جائزہ لینے کا ولند تو ذہن بن جائے گا كاری میں جو باتیں کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے پھر باتوں پہ مطلب فضول باتوں سے کس طرح رکا جائے اور معاذ اللہ اس میں اگر گندی گفتگو کرنے کی عادت ہوگی تو اس سے بچنے کا اور ذہن بنے گا تو امیر علی سنت نے ماشاءاللہ اللہ زندگی کے تقریباً ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور یہ ہم نے دیکھا بزرگوں کا قول کہ جو عقل بڑھانے والے معاملات میں ایک ہے کہ فضول باتوں سے بچے تو فضول باتوں سے بچنے کا اگر اور ذہن بنانا ہو رسالہ خاموش شہزادہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو ایک دو پڑھ کر دیکھ لیں آپ کا ذہن بنے گا میرا اس میں مثالیں دی ہیں اور پھر دوسری بات مسوا کا استعمال اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسوا کا ذہن ملتا ہے پھر سلحہ انہیں نیک لوگوں کی صحبت یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو صرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لینا چاہے وہ کام پر ہوں مارکیٹ میں ہوں اوفیس میں ہوں اسکول میں ہوں کالج میں ہوں یہ ماحول خود بنانا پڑتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے اسلام بھی کہتے ہیں یار ہمارے گاؤں میں تو دعوت اسلامیہ کوئی نہیں ہے آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے تو آپ شروع کریں آپ کے ساتھ ان لوگ شامل ہوں گے آپ ہمت کریں اگر دفتر میں آپ کے یہاں بالکل ماحول ہے تو ٹھیک ہے پہلے آپ اولا کتاب لے کر پڑھنا کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کو وہ بات سنائے اگر اس نے وہ سن کر عمل کیا تو وہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا تو یہ ایک ایسا ثواب جاری ہے جو چلتا رہے گا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں فیکٹریز میں جی ہاں فیکٹریز میں اگر آپ کو بڑے افسر ہیں اپنے ماتے لوگوں کو جمع کر کے امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل سے درس کا سلسلہ کریں آپ گھر میں درد کا سلسلہ شروع کرے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر میں آپ کی فیکٹری میں آپ کے اداروں میں آپ کے آفیسز میں نیکی کا کیسا ماحول بن جائے گا ایک دوسرے کا ادب ہوگا ایک دوسرے کا احترام ہوگا ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یار یہ دو بیٹھے نہیں یہ میرے پیٹ پیچھے میری برائی کریں گے ہی نہیں اس لیے کہ کے کے خلاف جاری ہے آپ کو اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ میری کوئی بات منفی بات اس تک پہنچائے گا کیوں کہ اس لیے کہ چگلی کرنے والا اس کے متعلق تو ہم نے سنی ہیں تو یوں ذہن بنتا ہے فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے پھر امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ جو انداز ہے اس میں ہے یہی چھوٹے چھوٹے بچے ان باتوں کو پک کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان ایسی گیدرنگس کو ڈھونڈیں آئیں آئیں اور بیٹھیں تاکہ اس دعوت اسلامی کا فیضان نہ صرف ہم حاصل کریں بلکہ دنیا کو دیں اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر شعبے میں رہنمائی کرتا نظر آ ہے آپ حج پر جا رہے ہیں آپ کے متعلقہ کوئی افراد حج پر جا رہے ہیں رشتے داروں میں کوئی جا رہا ہے دفتر سے کوئی جا رہا ہے ظاہر ہے ہزاروں مسلمان بلکہ دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کرتے تو ان کو حج کے مسائل کون بیان کرے ان کو حج کے حوالے سے احتیاط کون بیان کریں دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتی تو میں ارض کر رہا تھا صلاح کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت عقل بڑھاتی ہے پھر اپنے علم پر عمل کرنا تو ظاہر ہے جب یہ مسواک کا معاملہ ہوا ہو سکتا ہے کوئی جوش میں آئے اور جناب مسوا خرید کر لے جائے اب ہر وضو سے پہلے مسواک کرے تو ثواب ملے گا نا اسی طرح جب ہم نے ثواب پایا تو دوسروں کو ترغیب دلائیں گے تو یوں نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہوتا ہے تو بہرحال بعض اوقات ان چیزوں پر خرچہ کرنے سے ہمارا نفس کو گرا گزرتا ہے حضرت بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی نے وزو کے وقت مسوا کی ضرورت ہوئی اب مسوا تلاش کی تو ملی نہیں آپ نے ایک دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی میں مسوا خرید کر استعمال فرمائی تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت خرچ کر ڈالا اتنی مہنگی بھی کبھی مسوا لیتے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عزہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر بروز قیامت اللہ عزہ وجل نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ ت نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی کی سنت مسوا کیوں ترکی میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر برابر نہیں تھی تو آخر ایسی حقیق دولت اتنی عظیم سنت مسوا حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہ کی تو جو مسوا کا عادی ہوتا ہے مفتی امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ باہر شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مسوا کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا جو افیون کھاتے ہوئے کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا تو مسواک اگر ہے تو مسوا کا طریقہ بھی سکھا جائے کہ سنت طریقہ کیا ہے مسواک کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ یہ بھی امیر سنت تحریر فرمائے اس کو لیجئے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کافی معلومات ہوگی پھر وضو کے حوالے سے ہم سننے دیں تو وضو کی چند سنت آداب اس حوالے سے بھی ایک اہم بات جو میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آج اس موضوع پر بھی ہم کچھ کلام کریں وہ یہ کہ وضو کے مقروحات کیا ہیں ناپسندیدہ کام وزو کے دوران پہلی بات وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا پاکی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ تو دیکھیں گے جہاں ہم وزو کر رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے تو ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھنا پھر دوسری بات ناپاک جگہ وزو کا پانی گرانا یہ بھی مکرو ہے اور اس کا بھی ذرا تفصیلی پھر ہر بات کی تفصیل بھی ہے تو اللہ کی رحمت ہے اب وزو کھانے کیسے بنانے اس پر بھی امیر علیہ سنت نے رہنمائی فرمائی ہے بلکہ جو رسالہ ہے وضو کا طریقہ اس کے پیچھے باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے اور امیر علیہ نے اپنے مدنی مذاکرے میں فرمایا اتنا بڑا بنگلہ بناتے ہیں اتنا بڑا گھر بناتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے شاور اور ٹپ لگا لیتے نہیں بناتے تو وضو خانہ نہیں بناتے ایک, ایک نل کا ہی وضو خانہ بنا لو بھائی کہ جب وضو کرنا ہو تو سنت کے مطابق اور ایسے اچھے انداز سے وضو کر تو سکے تو بہرحال ناپاک جگہ پانی وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکرو ہے آزائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں کترے ٹپکانا اب منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے کترے گرتے اس کا خیال رکھیے یعنی جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کا پیک نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضو تک چہرے تک آتے آتے کئی بہت سارا پانی گر جاتا ہے یہ احتیاط کرنی ہے قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مکرو ہے اگر کبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہے تو چہرہ نیچے کرے کبلے کی طرف تھوکا نہ جائے بے ضرورت دنیا کی بات کرنا وزو کے دوران یہ بھی مکرو ہے زیادہ پانی خرچ کرنا وزو کے دوران زیادہ پانی خرچ کرنا اب ظاہر اس پہ بھی پوری تفصیل ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھونے میں نل کتنا کھولا جائے گا اگر کلی کے لیے چلو بھرا ہم نے اور کلی کرتے کرتے جو پانی گر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے انداز کیا ہوگا یہ سارا آپ کو وضو کا طریقہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا پھر باہر شریعت میں مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو آدھا چلو لینا کافی ہے پورا چلو لینا یہ صرف ہے تو ناک میں پانی جاتا جتنا اتنا ہی لینا ہم تو پورا بھرتے ہیں بلکہ ماض اللہ جب بھرتے ہیں تو یہ پورا گر رہا ہوتا ہے نیچے تو ہمیں احتیاط سے نل کھولنا ہے اور آدھا چلو بھر کر ہم کو نل بند کر لینا ہے پھر اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یعنی ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو بالکل بیلنس رکھیں منہ پر پانی مارنا یہ مکرو ہے بعدوں کا لوگ وزو کرتے ہیں تو برابر والا بھی اس کے پانی سے فیضیاب ہو رہا ہو تو پانی منہ میں مارا برابر کے پانی چیٹے اڑ رہے ہیں نہیں پانی نہیں مارنا بلکہ چہرہ دھوتے وقت تو امیر علیہ السلم کا بڑا پیارا انداز ہے کہ سر کے بالوں پر پانی گراتے ہیں جس سے پانی بہتا ہوا نیچے آ جاتا ہے پھر بعض کی عادت ہوتی ہے کہ جب منہ پر پانی مارتے تو پھونک مارتے پھک مارتے مگر منہ پر مانو پھونک مارتے جسے پانی اڑتا ہے تو ایسا کرنا بھی وزو میں مکروہ ہے ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ کفار کا طریقہ ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے گلے کا مسا کرنا یہ بھی منع ہے الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یہ مکروہ ہے الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ منع ہے سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کلی کریں گے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے ہاں ناک جب صاف کرنا ہوگا تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کریں گے تین جدید پانیوں سے سر کا مسا کرنا یعنی پانی لیا ایک مرتبہ کیا دو مرتبہ کیا تین مرتبہ کیا نہیں ایک مرتبہ ہی سر ہاتھ کو اس طرح تر کرنا ہے اور سر کا مسا کرنا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں یہ ادا ہو جائے اس کا طریقہ بھی اس پریکٹیکل میں آپ کو ملے گا سیکھنا پڑے گا پھر اسی طرح ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وزو نہیں ہوگا تو یہ یاد رکھیے مدنشانہ کے ناظرین بھی یہاں کے حاضرین بھی کہ وضو کی ہر سنت وضو کی ہر سنت کا ترک یہ مکروہ ہے اسی طرح ہر مکروہ کا ترک یہ سنت ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم سنت کے مطابق وضو کریں گے انشاءاللہ شاء علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ بڑا پیارا رسالہ میر سنت کا ہے دو رسالے وضو کے حوالے سے ایک تو وضو کا طریقہ اور دوسرا وضو اور سائنس یہ بھی بڑا معلوماتی اور بڑا دلچسپ رسالہ ہے خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو طلبا ہیں یونیورسٹیز کے کالجز کے یہ تو لازمی وضو اور سائنس رسالہ پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں کیسی کیسی برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں تو یہ جو بات ہو رہی تھی وضو کے پانی کے استعمال میں ضائع کرنا پانی کو تو یہ یاد رکھیے کہ جب وضو میں بے تحاشا پانی ضائع کیا جائے گا اور بعض نادانوں کو تو دیکھا جاتا ہے کہ وضو پر آتے ہیں نا وضو خانے پہ تو سب سے پہلے تو نل کھولتے ہیں نل کھولا اب وہ نے چڑھا رہے ہیں اب وہ صحیح طریقے سے بیٹھ رہے تو اتنی دیر جب وانی جا رہا ہے تو یہ اسراف حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام تو ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے کہ قیامت کے روز ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب ہوگا اسراف کی مذمت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے محد وسلم حضرت سیدہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے ارشاد فرمائے یہ اسراف کیسا تو عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو تو میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا اور اسراف شرح میں مضموم ہی ہو کر آیا آئےت قرآنی ہےجمۂ <الْمُسْرِفِين> کنزلیمان بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں تو مطلق ہے تو یہ بھی مضموم و ممنوع ہوگا بلکہ خود اسراف الوزو میں بھی سیگئے نہیں وارد اور نہ ہی حقیقت مفید تحریم یعنی وضو میں اسراف کی ممانعت کا حکم آیا اور حقیقت میں مماند کا حکم خراب ہونے کا فائدہ دیتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح میں پیش کردہ سورت الانعام کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا یہ بھی بیجا خرچ ہے ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے اسی لیے آزائے وضو کو بلا اجازت شرعی چار بار دھونا یہ بھی اسراف مانا گیا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں اب یہ ہاتھ دھویا یہ ایک مرتبہ ہوا پھر دھوتے ہوئے واپس لاتے یہ دو مرتبہ ہوا ہے پھر تین مرتبہ یعنی یہ اپنے زوم میں ہم تین مرتبہ دھو رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ پانچ یا چھ مرتبہ دھو رہے ہیں تو ان ساری باتوں کا جو انداز آپ نے سیکھنا ہوگا اللہ کی رحمت سے فیضان نماز کورس کریں اس میں آپ کو سکھایا جائے گا آپ اس کے متعلق مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا رات کو ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں اس میں موقع ملے گا مدنی چینل پر یہ سلسلے ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ نے اس کی سیریز اور کتابیں شایع کیے ہیں صرف جو سمجھ جو اس وقت موضوع کے مطابق جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم کو دین اسلام کی معلومات لینے کا شوق ہو دعوت اسلامی نے ہر طرح سے ہر معاملے میں ہمیں گویا پلیٹ فارم دیا ہے اگر آپ کو مطالعے کرنے کا ذہن ہے تو آپ کو کتابیں دیے ہیں آپ اگر چینل دیکھتے ہیں آپ کو مدنی چینل دیا ہے اگر آپ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو مختلف کورسز دیے آپ آئیے آئیے خود سیکھیے اور جب خود سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کو کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول بھی فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبارک و وسلم ایک اہم بات ایک اہم بات بہت اہم بات ہے اس کو بڑے غور سے سنیے یہاں پر ایک بات جو امیر علیہ سندر نے توجہ دلائی بہت اہم بات ہے وہ کیا آپ فرماتے کہ مسجد و مدرسے کے وضو خانے کا پانی یعنی مسجدوں میں وضو کرتے نا یا مدرسے میں طلبہ کے رام وزو کرتے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کے وضو خانے کا پانی یہ وقف کے حکم میں آتا ہے اس پانی اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہے جو لوگ اب دیکھیں اس میں اکثر یہ ہماری مبتلا ہے ہم خود بھی اکثر وضو خانہ مسجد کا ہی استعمال کرتے ہیں وقف کی جگہوں کا ہی استعمال کرتے ہیں مدنی شہر کے ناظرین میں غور فرما لیں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب تین سے زائد مرتبہ آزاد ہوتے ہیں وہ اس مبارک فتوے پر غور فرمائیں خوف خدا سے لرزیں توبہ کریں چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرطبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت ماہی بدعت حامیہ سنت عالم شریعت پیرے طریقت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اگر وقف کے وقف پانی سے وضو کیا جیسے دیکھیں مسجد و مدرسے کا پانی یہ وقف کا پانی ہے آل حضرت فرماتے ہیں اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق اتفاق حرام ہے کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں اب آگے کیا فرماتے ہیں میرے لسنان؟ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں بچاتا اسے چاہیے کہ مملوکا یعنی اپنی ملکیت کے مثلاً اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے معذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہوئی نہیں ذاتی پانی بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے بلکہ گھر میں خوب مشق کر کے شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کے حرام کا مرتقی بنا ہو تو یہ جو مساجد کے پانی کا چلتا ہے ہمارے صدر صاحب بہت میرے اچھے تعلقات ہیں میرے گھر میں پانی نہیں ہوتا تو ہم تو مسجد کا پانی بھر کے جاتے ہیں آپ پوچھیں تو صحیح علماء اہل سنت سے کہ مسجد کے پائپ لگایا مسجد کی مشین چل رہی ہے ٹھنڈا پانی یہ بارہا شہر کی مسجدوں میں دیکھا ہے سخت گرمی ہوتی ہے دس بیس روپے کا اپنے گھر میں برف نہیں ڈلواتے مسجد کے کولر سے ہی بوتلیں بھر بھر کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو معاملات ہیں اس میں احتیاط کریں اب اس اسراف سے بچا کیسے جائے اس کا طریقہ بھی میرے سنت نے اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر نل کھولنا ہے تو احتیاط سے نل کھولیں پھر سب سے پہلے اس کا آسان طریقہ جو وضو میں آپ نے فرمایا کہ اگر پانی لے کر ہاتھ گیلے کر کے پہلے اچھی طرح پانی سے اس کو تر کر لیں چہرے کو تر کر لیں ہاتھ کو تر کر لیں پاؤں کو تر کر لیں تو اب آپ خود محسوس کریں گے کہ جب یہ گیلا ہوگا نا تو وضو میں پانی کم استعمال ہوگا پھر کلائیوں پر اگر بال بہت زیادہ ہیں تو ان کو کٹوا دیں کہ ان کا ہونا پانی زیادہ چاہتا ہے اور مونڈنے سے بال سخت ہو جاتے ہیں اور تراشنا مشین سے بہتر کے خوب صاف کر دیتی ہے اور سب سے احسن و افضل نورا ایک طرح کا بال سفا پاؤڈر ہے کہ ان اعضاء میں یہی سنت سے ثابت ہے پھر بعض لوگ یوں کرتے کہ ناخن سے کونی تک بہا کر لے گا جیسے میں نے کیا تھا پھر بہا کر واپس لاتے ہیں تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے یہ دو مرتبہ ہو جاتا ہے تو ان تمام باتوں پر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اللہ برکتیں ملیں گی سلیقے سے وضو کرنا سیکھ لیں امام شافی رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے اور بد سلیقی پر تو بہت سا بھی کفایت نہیں کرتا تو اللہ تعالی ہمیں اسراف سے بچائے کہ اب تک اگر اسراف ہوا فضول ضائع ہوا تو سب سے پہلے تو اس کی توبہ بھی ہوگی اور آئندہ بچنے کا بھرپور ذہن بنا لیجئے کوشش کر لیجئے کہ قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پارا تیس الزلزال کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ السقال ذَرَّةٍ خَيْرًا و وَمَنْ يَعْمَلْ مسقال ذَرَّةٍ شَرًّا رہی تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم علی